بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نومتي ورضيت لكم الإسلام دينة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسل لي يمري وعلى لغرة من الوحد وعلى لغرة من لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم سیر الکریم محترم بھائی اور دوستو ایک آیت میں نے پڑھ لی ایک حدیث پڑھ لی آیت میں یہ فرما فرمایا گیا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا حدیث سلیوں میں فرمایا گیا کہ بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد کا ہے پھر اس کے بعد کا ہے تو فضی تعالیٰ حضرت الرزاب نے اللہ دین کو مکمل کر لیا اور قیامت تک کے آنے والے حالات قیامت تک کے آنے والی ضروریات سب کا حال دین کی روشنی میں بتا دیا گیا لیکن اس حال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حال قرآن پاک میں ہے قرآن پاک میں کر دیا گیا جو مکمل دین اکم کا یہ مطلب ہو گیا کہ قرآن پاک کی شکل میں صرف دین مکمل ہو گیا ہے لہذا جو بات قرآن پاک میں ہے وہ تو دین ہے جو نہیں ہے وہ دین نہیں یقینا قرآن پاک کی صورت میں دین مکمل ہو گیا لیکن اس کے اندر دوبارہ سارا نئے گنجائش چھوڑی ہاں جی صاحب؟ میں اس بات کی تشریح کروں گا آپ یہ نہ کہیں کہ کنٹا پر شیطہ بھی ابھی بھی کر رہا ہے اٹ از ناٹ لائک دس ٹھیک ہے نا جی باغ کو با مکمل کروں گا پھر آگے یقین کی شکر میں مکمل کر دیا گیا لیکن ہی فرمایا گیا لطوبیہ سے ماں نزم لال لم میں دفک کروں اہ پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اختیار دیا گیا تاکہ تو جو کے نازل کیا گیا ان پاک تاکہ تو اس کی تشریح کرے تشریح کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ کو دیا گیا تو لہذا دین کی تکمیل قرآن پاک کی تشریح بصورت حدیث ہو کر ہے حدیث کی تشریح جب شامل, شامل, ساتھ شامل ہو جائے گی تو آج جب تب آج مکمل تلکم دین اکم ہوگا اس پر ایک اکتفا نہیں تو بھیا ناصر ماں نز لے لے تاکہ تو بیان کرے ان کے لیے جو کہ ان پر کی طرف نازل ہوا ہے قرآن پاک کی تو تشریح کرے اور وہ تشریح حدیث کی شکل میں ان کے پاس ہو تو ایک دوسری شکا گئی شریعت کی قرآن کے بعد حدیث لال لم یہ تبق تاکہ یہ بھی غور و فکر کریں آج کی تشریح کے بعد بھی غور و فکر کی گنجائش چھوڑی گئی ہے وہ آپ کے بعد کے لوگ کریں گے لہذا دنیا کی جو اٹھانے فضر مسلمانوں کی آبادی ہے وہ پہل سنت الجماعت چار اماموں کو ماننے والے ہیں اٹھانوے فیصد مسلمان باغاعدہ آدمان ہیں جو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کی باتوں پر آپ کی تشریح کے بعد سب سے پہلا غور و فکر کار وہ صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجم کو ملا ہے کیوں کہ آپ کے براہ راست ساگت تھے آپ سے براہ راست تشریح کو سنے ہوئے تھے اور تشریح کی شکل پشک تشریح کے لیے جو آپ نے عملی کام کیے ہوئے ہیں ان کے سامنے تھے یا سب سے پہلا تشریح کا حق سب سے پہلا بیان جو ہے وہ ساب اکرام کا حق ہے جیسے قرآن ہے حدیث ہے ایک سی کی شریعت میں سوئے تھے آسان الحمدا صا الا آثار آثار کہتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال کو اور ان کے بیانات کو تو آثار بھی آثار کی حیثیت جو ہے وہ بھی سنت اس کی ہے اسل حدیث کی حیثیت سنت کی ہے اس طرح آثار کی حیثیت بھی سنت کی ہے اب جو عزیز شریف میں نے پڑھی خیر القرون کرنی سمبلت نے الونا ہو سمبلت نے الونا ہو بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ حدیث جو ہے یہ تشریح کن کن کا اختیار ہے آپ کے بعد ان کا تعین کر رہی ہے وہ مقرر کر کے ہمیں بتا رہی ہے تعین کر رہی ہے ایسا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد کیا زمانہ پھر اس کے بعد کیا زمانہ آپ کا زمانہ کون سا ہے جس وقت تک آپ اور آپ کے براہ راست شاگرد صاحبۂ کام رضوان اللہ مجمعین زندہ تھے یہ خیر قرل آپ کا زمانہ ہے اور یہ جو ہے تو آتا ہے کوئی ایک سو آٹھ تک آتا ہے اس ناخری صابع کی وفات ہے عاد ناغک صاحبی ہیں ان کی وفات بھی کرنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے خیر الکر کرنی تو علمائے کرام عجیب عجیب باتیں کی ہوئی کرنی میں چار خلفائے کاشین کا بھی تسکرا آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ میں ایک خلیفہ کے نام کا آخری لفظ موجود ہے کر نکاف صدیق کا کاپ ہے اور عمر کا رائے ہے کر عثمان کا نون ہے اور علی کی یا ہے چار کا یہ ایک ترتیب تو عربی ہے نا پر عرب پاک کی ایک ترتیب سریانی ہے سریانی میں ہر لفظ مانا جاتا ہے تو الحمد للہ الحمد کے جو پانچ الفاظ الحلام الف ہا نیند دال یہ تو الحمد ساری تعریفیں یہ کا مانا مندر بھی مانا. اور سریانی میں اس کو بیان کیا جائے تو الحب کا جدا مانا ہے ہا کا لام کا ودا مانا ہے ہا کا ودا مانا ہے نیم کا ودا مانا ہے دال کا ودا مانا ہے افوا ایک بیان ہے اس میں اس کے اندر تو یہ اختیار دے دیا گیا بہترین زمانہ آپ کے زمانہ پھر اس کے بعد کا اس کے بعد زمانہ کون سا تعوین کا زمانہ جس میں وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی شاگردگی اختیار کی یہ تعوین ہے سم پھر اس کے بعد کا دور اور اس کے بعد کا دور تباہ تعوین کا دور ہے جنہوں نے تابین کو دیکھا بس یہ تین خیر خیر القرون تھے اس کے بعد کے ادوار کو پھر خیر القرون نہیں کہا گیا پھر اشخاص لوگ تو اچھے آئے ہیں لیکن پورا دور خیر والا نہیں ہوا صابق کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے جو مشتمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر اور صحابہ کرام کے دور پر پھر تعبین کا دور ہے جس میں اور علامہ تعبین کے امام علیفہ رحمۃ اللہ طابی ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طاقی ہیں اس کے بعد تبا کا دور ہے تو امام شابی رحمۃ اللہ طابی ہیں اور امام احمد ملحم الرحمۃ اللہ طبی ہیں اس کے بعد اب اشتہاد کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں مطلع کے اور ایک وہ یہ اشتہاد مطلق مطلق اشتہاد یہ کہی لوگوں کو ہمارے میڈیکل ایک دانشور کو بلایا گیا اسپیچ کے لیے تو اشتہاد پہ سوال کیا تو بجارے کو بہت بھٹکنا پڑا میں نے کہا میں مہمان کی کیا میں ایس ڈی کروں کر میں جواب کی جگہ پر اسی کو جواب دینا چاہیے اگر نہیں جواب دے سکتا جو تو بس یہی سمجھیں گے کہ تو بعد میں نے پروفیسر صاحبان سے کہا کہ اشتہاد کی دو قسمیں ہیں ایک مطلع مطلق اشتہار اور ہے اشتہار یہ مطلق تو اگر ان سلنڈر صاحب کو دانشور صاحب کو یہ بات آتی ہوتی تو یہ جواب دے سکتے ہیں ان کو بنیادی نہیں پتہ تھی اشتہار کی لہٰذا ہو کہ بعض لوگ کہتے ہیں چار کا دروازہ بند ہے بعض لوگ کہتے ہیں چار کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا تک تو یہ کیا اس کی بات مطلق کے کا دروازہ تیر ادوار کے بعد حدیث شریف کی روشنی میں بند ہو گیا ہے اشتہ مستق کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے کیا قیامت تک انسانوں پر نئے آلات نہیں آئیں گے آئیں گے امام ابو نفرت اللہ علیہ کے زمانے میں انتقال خون ازاد کا ٹرانسپلانٹ یہ چیزیں نہیں تھیں یہ بعد میں آئی ہیں تو ایک تو ہے اشتہاد کی بنیادیں بیان کرنا اشتہاد کی بنیادیں جو ہیں وہ تو ان چار اماموں نے بیان کی ہوئی ہیں لہذا وہ تو چار اسکول آف تھاٹس ہیں اتنا مشکل کام ہے کہ ابھی بھی کوئی نیاز بھی جب کھڑا ہوتا ہے نا مشتائر کا دعوی کرتے ہوئے تو جب شریعت کے ساری باتوں کو اس سے پوچھنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں ساری تفصیلات کہتے بیان کرو تم تو پھر پتہ چلتا ہے اب میں دو فیصد چار فیصد کو بیان کرتا ہوں سو فیصد کو نہیں بیان کر سکتا اب میں کیا کروں اب کہاں سے لاؤں اس کی تشریح ہمارے کالج میں ایک دفعہ پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہمارے کالج نے مجھ سے بغیر بلایا تھا تو دارش بھر بنا ہوا تھا دماغی لحاظ سے ریسٹ آدمی اور لو آئی کیو ریسٹ لیس پیرانائٹ تھا جی؟ سیکرٹری دماغی بریس بننے ہیں کے سے غریب آدمی تھا وہ بلا لیا انہوں نے تو اس کو کسی آدمی نے سوال کر لیا کہ آپ کس اسکول آف سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں کسی اسکول آف کو نہیں مانتا ہوں میں خود جو ہے سیک اسکول آف تھارٹ ہوں میں دفاغی کے بعد اس نے ڈرے ہوئے تھے مجھے بُلایا بھی اس تھا پروگرام مجھے نہیں بلایا تھا تو مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود اسکول آف ہوں تو پھر آپ سے یہ سوال کرتے کہ آپ خود اسکول آف تھاٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ایک تفسیر ہوگی آپ کی اپنی ایک بخاری مسلم کی شرح ہوگی آپ کی اپنی ایک فقہ پر کتاب ہوگی تو وہ آپ کی کون کون سی کتاب ان کے نام بتا دیں آپ کی تفسیر کا کیا نام ہے آپ کی بخاری مسلم مشرا کا کیا نام ہے اور آپ کی فقہ پر کون سی کتاب ہے تو پھر پتہ چلتا کہ اس بات کو کہنا کہ میں خود گلاب کہ کتنا مشکل کام ہے اتنا سر کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے ہر ایک اکادری کے تک کہ میں اتھارٹی ہوں جب اتارٹی ہونے کا آپ کہیں گے تو آپ کو اس کو ثبوت دینا پڑے گا یہ غلام کا دیا جی نے یہاں دعویٰ کیا ہے نبوت کا تو اس زمانے میں ایک دوسرے آدمی نے دعویٰ کیا عبد الطیف سیما پوری نے دو آدمی خریدے گئے تھے آدھا ہندوستان جو پنجاب اور یو پی اور یہ ہمارا علاقہ اس کے لیے علام آباد کا دینی کو خریدا گیا تھا اور بنگال بہار اور اس طرف کا علاقہ جو تھا اس کے لیے عبدالحتیف سیما پوری کو خریدا گیا تھا اس علاقے کے لوگ بڑے ہوشیار سمجھدار تھے سب نے اس کا گھیراؤ کیا اور گراو کرنے کے بعد نے کہا بس یہ باہر نکلا جگہ کیا جائے گا تو اسے کہا باہر اسے نکلا مجھ پر نہیں بھائی آئیے کیا نے کہا یا نبیو پور میں رہی ہوماپور پر باہر نہیں نکلو بجے بس یہ بھائی آپ وہ بھی دبنا مار کر بیٹھے ہوئے تھے اگر یوں باہر نکلا تو خاتمہ کیا تو اس کی روشنی ہے پھر انگریزوں نے علام کا لینی کے لیے بڑی پورا منصوبہ بندی کر کے پھر اس کو حفاظت کر کے سارے اس کے کام مکمل کر کے پھر اس کو تب میدان میں چھوڑا تاکہ اس کے ساتھ یہ جی رویہ نہ ہو تو دعوی سر بھی کر سکتا ہے آج بات تو بہت آسانی سے کوئی مشکل بات گاؤں کے لڑکے نے اعلان کیا کہ گاؤں کا جو پہاڑ ہے اس کو میں جمعے کدھر اٹھاؤں گا صبح سورج نکل لے کے باغ ساری بستی والے جمع ہو جائے جاؤں کے پہاڑ کو میں اٹھاؤں گا کدے پر اب خیر کچھ آدمی کو نہیں چاہیے کہ پہاڑ کو لے کر خیر میں تو جسے تیزے جنرد تو قسم کے لوگ پارک کوئی کام نہیں ہے <laughs> تو کہ تو جاتے عزت بھی کر لے کے بھی لے گے پہاڑ کو اٹھائے گا آدمی سارے جذب ہو گئے اٹھا کر کدے پر رکھے بڑے ہشیار کرتے اٹھانے کے دی تیار ہو گیا کہا جتنے آئے ہوئے ہوں سارے پہاڑ اٹھا کر میرے پر رکھ دو پھر دیکھو میں اٹھا, اٹھاتا ہوں دی اٹھاتا ہوں. اب کیا بتائیں اٹھا؟, اٹھا نہیں سکتا ہے کدے پر رکھ نہیں سکتا ہے. اس کے آگے کوئی جب نہیں دے سکتا میں اس پا رہا ہوں بات تو باس <laughs> جا. سر دے پا سر دے آنے. تو بات جب ہوتا ہے سوار کے اوپر سوار کرے آپ وہ جاتے چلے جائیں جاتے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے حق اور حقائق کو آدمی منتق کے کی حدود منتق کے خطوط کے اندر اور تاریخی حقائق تاریخی حقائق کے اندر بیان کرتا ہے تاریخی حدود کے اندر بیان ہوتا ہے حق ان کے اندر بیان ہوتا ہے اور باتوں کی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کو منتقی دلائل کے آگے لایا جائے اور تاریخی حقائق کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تو لاجواب ہو جاتا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا سر یہ جی میں سے یہاں پر بیان کرتا رہتا ہوں کچھ بعد ساتھی اٹلی گئی ہیں انہوں نے وہاں سے مجھے ای میل بھیجا میں نے کہا تم جو وہاں کہتے تھے کہ باطل حق کے دلالے کے سامنے نہیں کھیل سکتا کہتے ہیں یہاں اٹلی اور اس کا جو وٹیکان سٹی ہے یہ پاپائے روم کا بہت بڑا مرکز ہے کیتھلک رومنس کا بہت بڑا مرکز ہے کہتے ہیں یہاں آ ہم نے معلوم کیا کہ ہماری طرح ان پڑھ آدمیوں کیا آگے یہ دلائل نہیں دے سکتے لاجواب ہو جاتے ہیں تمہارے علم کا کیا حال ہوگا لہذا خیر و القنون یہ وہ دور تھا جس دور میں کوئی بادشاہ کوئی فرم روا کوئی فوج کوئی اسلحہ کوئی پھانسی کی سزا کوئی کوڑوں کی سزا علماء کرام کو نہیں کر سکی کوئی شریعت کو بدلیں امام نیفر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا تو آسان ہے لیکن وہ شخصیت ہے جس کا خلیفہ منصور کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے اس نے جیل میں ڈالا ہے اور جیل میں ان کو زیر دے کر شہید کیا گیا اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے لیکن اپنے موقع پر ڈٹے رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو ہے یہ اس کا دور ہے بنو میاں کا آخری دور ہے اور بنو اباز کا دور ہے اور اس میں بنو میاں کی حکومت ہے وہاں پر اسپین میں تو عباسی خلیفہ نے اتنی پٹائی کیا کہ گرد کی ہے کرکٹ کی ہٹوں کی عجیاں تک توڑی ہیں نماز میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے سے. لیکن آپ نے موقف سے ہٹا نہیں سکا ہے فکر فکر دیکھا گیا بجین براورہ میں اور چلا ہے اسپین میں کیونکہ اسپین کے جو حکومت تھی بند میاں کیون کے بارے میں وہ نہیں تھی مخالف نہیں تھی جبکہ بات مخالف تھا کہ حکومتی لوگ اپنی باتیں بنوانا چاہتے تھے اور وہ امام وقت تھا تابین علم میں اکاڈمی تھا وہ مانتا نہیں تھا تو اس طرح کی مارے سہ کر آڈیا توڑائی اپنی لیکن بات یہ نہیں مانی جاؤ رمانہ داخل نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اسپین میں بلائیں اسپین کے قاضی القضا آپ ہوں اسپین کے شیخ الاسلام آپ ہوں اسپین میں بس انتظامی امور ہمارے پاس ہو باقی سب آپ ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی وہیں پر رہے ہیں. پھر یہ جو امام شافی رحمۃ اللہ محمد رحم رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ آیا ہے مامون وغیرہ کے ساتھ تو اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مار مار کے شامت کی گئی ہے حکومت اپنے مقصد کو نہیں ہٹا اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے سے اجرت کی ہے مصر میں جا کر پناہ لیے لیکن بات نہیں مانی جہاں پر خیر خیر وا کر ختم ہو جاتا ہے خیر القرون کرنی سبن علون سمب اللہ بہترین میرا ہے حضور صن کا صاحب اکرام کا سبین اللہ پھر اس کے بعد کا زمانہ تعابین کا اور پہلے دعا رحمۃ اللہ علیہ امام اور وہ رحمۃ اللہ علیہ تعبین ہے سب اللہ علیہ کے دور کا جو خیر کا دور ہے اس میں امام شفیظ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مطلق اتحاد جہاں آ کر ختم ہو گیا ہے. ان اتحاد کی بیس لائنز بنیادی اصول وہ قرآن وزیز سے با... اور آثار صحابہ سے باز کر کے ان چار اے مشتحدین نے فیصلہ کر کے کتابوں میں لکھ ہے اس کے بعد کوئی عادی بھی فیصلہ کرتا ہے وہ, وہ مطلق احتیاط نہیں کر رہا وہ احتیاط کو دوسری قسم میں کر رہا ہے اشتہاد مطلق کر رہا ہے یعنی ان کی باتوں کی روشنی میں ان بنیادوں کو لے کر نئے مسئلے کو بیان کرتا ہے لہذا لہٰذا مطلق اشتہار مطلق کا اصول ہے جو اس کے لیے قرآن ادیش آثار صاحبہ اور اقوال اہم مجتہدین سے رہنمائی لے کر اس کو بیان کیا جائے گا کوئی آدمی اپنے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں کرتا ہے کہ وہ خود کھڑا ہو کر ایک بات کو بیان کر لے جو بھی خود کھڑا ہو کر بات کو بیان کر لے تو یہ اپنے آپ کو بہت خطرے میں ڈالنا ہے تو اس نے میرے پاس ایک کیس آیا یہاں ایک گاؤں میں دو آدمی کی بسے میں لڑائی ہوگی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ہدایات سے مسئلہ آپ کو بیان کر رہا ہوں ہدایت ہے دوسرا آدمی کہ ہدایہ ذرا بخاری شریف سے باغ ہدایت کو مار کر گرایا پیسے ہدایت بہت تبرست کتاب ہے کی کی کی. کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بخاری سے مسئلہ بیان کرتا ہوں یہ اس کی گوبھی کی بہت بڑی علامت ہے یعنی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بخاری کو نہ تو سابت سمجھا ہے کوئی نہ سمجھا ہے اور نہ علام اور گینانی جس نے بخار کو لکھی ہوئی ہے ہدایا اس کو بس میں سمجھاؤں میں چودہ سو سال بعد رات کو جب سوچتا ہوں اس سب انومال کو بھی ڈوٹ سکتا یعنی اوٹ جاتا ہوں تو رات کو جو قدایت ہونے کے بعد ساری سارا دربار گندا تو اس کو دھونا یاد نہیں رہتا یہ تاش سے گلتا یہ جتا کہ ہم کہ یہ آل ہے یہ دال چل کے ہم کا یہ حال ہے سب مزر شنے ولاڈر گڑ کا گڑبڑ تمہارا حال ہوتا ہے آ کر نماز پڑھاتے مسلح کھڑے کہ بےڑے پیچھے کون سا بزرگ کھڑے ہوتے تو سب برابر کے سوار ہے سب کا ایک حال ہے تو لہذا ابھی بھی آج کل مسن اسپتال میں کیس ہو جائے آدمی کی موت ہو جائے اور کیس بن جائے سینئر پانچ آدمی پر کیس بنتا ہے وہ نے کہا اسے فلانی بیماری میں فلاں علاج دیا ہے آدمی کی موت ہوئی ہے جو کیش فلیڈ ہوگا تو ماہر کیا پیسہ کرے گا اگر تو انہوں نے آن لائن پر علاج دیا ہوا ہے جو انٹرنیشنل لیول پر ایکسپٹ ہے آدمی سطح بار جو اس کے لیے رجیم سے ایکسپٹ ہے اگر انہوں نے اس پر علاج کیا ہوا ہے اور پھر آدمی کی موت ہوئی ہوئی ہے تو یہ سمجھ جائے گا کہ مریض جو ہے یہ صحت مند ہونے والا نہیں تھا اگر میں صحت من چلا آدمی کا کہ نہ جی دے لے پا رہا ہوں خماسدان میں ما علاج کرو کوئی رجسٹر صاحب کیا کہ اس کا تو میں نے اپنے فکر خیال سے ایک بہت اچھا ہے صرف اس کو علاج پر ڈالا تو کہیں گے آپ اپنا لکھ, لکھ مارے یہاں پر تو جب لکھ مارے نا اور اس کے خلاف ہو تو اس پر ڈیتھ کا کیسا آئے گا کیوںکہ اس نے اس روخ کے بڑے اور اکادرین اور فیضلکل شخصیات اور فیضل ادارے جن کو عالمی طور پر مانا گیا ہے یو میڈیکل کالج بن گیا تو اس کے لوگوں کو باہر ملک میں نوکری نہیں ملتی تھی انہوں نے کہا کہ طلبا پوچھتے ہیں کہ یہ مجھے تو نوکری نہیں ملتی ہے باہر نے کہا کہ آپ کا کالج ہے وہ پاکستان میں ریکگناز ہے انٹرنیشنل ریکگناز نہیں ہے تو کیا کرے گی اس کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ٹیم آئے گی وہ معائنہ کرے گی سارے چیزوں کو دیکھے گی یا آپ کی تعلیم آپ کے لیکچر طلباء رسوال کرے گی آپ کے امتحان کے معیار کو دیکھے گی پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے کہ عالمی سطح پر ایکسپٹڈ ہیں تو پھر آپ کو نوکری ملے گی اس ڈگری کے ساتھ نہیں ملے گی ڈگری شاہ اچھا یہ تو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوتی ہے تو انٹرنیشنل ریکگناز رضیم کو چھوڑ کر کسی ڈاکٹر صاحب نے بہت دانش فری کر کے سبوت نہ دیا ہو اس کو اس بار قدر کا کیس بنے گا اس نے انٹرنیشنلی ایکسپٹ رضیم کو نہیں اختیار کیا اگر اس کو اختیار کرتا نہیں بن جاتا پھر کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ نبے فیصد کامیاب ہوتا رہا ہے یہ اور دس فیصد فیل ہوا ہے تو وہیں پر فیل ہوتا ہے جہاں مریض فٹ نہیں ہوتا زیادہ 10, فیصد کامیابی کو دے لے کر دس فیصد ناکامی کو نگلیکٹ کر کے انٹرنیشنل لیول پر فیصلہ ہوا ہوا ہے جس پر کے چل رہے ہیں تو یہی ترتیب جو ہے ادین کی تشریح میں بیان ہوتی ہے تو اس کا پہلا آگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے دوسرا آگ صحابہ رام کو ہے تیسرا آگ تابین کو ہے چوتھا آگ تبہ تابین کو ہے بعض والے لوگوں کو ان چار ترتیبوں کو لے کر آگے چلنا ہوگا اب اس طرح سے نئی تربیت کوئی نہیں قائم کر سکتا اللہ سلام اللہ کی توقی مقصد مٹاتا ہے مقصد تو ہمیں ذریعہ اور پیار کرتا ہے کبھی سوچا یا نہیں سوچا مسلمانوں کی زندگی کا دنیا میں مقصد کیا ہے